اتفاقی بڑھ گیا تو یہ بڑھ گیا دین دین وہی وہ ہوتا ہے جو اجماعی اتفاقی قطعی یقینی اسی لیے دین دی کے کل یا جز کا منفر کافی ہوتا ہے دین دین کے کل یا جز کا کیوں ہو یا جو قطع یقینی بنے آ مذہب کیا گیا دین ہمارا کیا ہے اسلام بول رہا ہے دین اسلام دین کے کل یا جز کا من کون ہوتا ہے دین اجماعی خطرائی اور اتفاقی اجماعی جو ٹھیک ہے آگے آ مذہب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 اس بندے, بندے, دیلی. بندے دیلی. لیکن آخو گے مل صحیح صحیح جتنے دوسرے فرقے ہیں سارے ہیں کو اسلام دی فوٹو ہے کوئی نہ اسلام کوئی نگ اکھڑا ہے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 جو قطعی جی اور قطعی ہوتے ہیں جی کفایت جی علی مفتی کفایت علی کافی ہے دو بنیان اس کتاب لکھی سی جی تعلیم السلام تعلیم لکھا سوال جب لکھے سر بچوں سوال لکھیا سا تمہارا مذہب کیا ہے اسلام جی یہ گرفت کی سن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 تھوٹی جانے سو کو اسلام نے دنیا بھی سزاواں جاما نے ایک رکھی برابر لیکن آخرت سزا ہے نا اللہ کی پنام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 اس کی وجہ جا عالم کا ایک گنا یہ ادیش باق کا ایک گنا جاہل کے دو گنا مطلب یہ ہے کہ آلم جا ایک گنا ہے عالم دا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 اور سمجھیں گے یہ غلط ایک غلط بات گیا کی بڑی غلطی کر بیٹھا بہت بڑی غلطی کر بیٹھا, بہت کر بیٹھا جی جی ایسا گناہ جب عالم سے ساتھ ساتھ ہوگا جو باعث فتنہ نہ ہو کیا جو فتنہ جو فتنہ جو فتنہ نہ, نہ ہو گا. تو اس کی ایک سزا ہے اس کا ایک گناہ ہوگا جی اور جی قیامت جی کے روز اس گناہ پر ایک سزا ہوگی جی اب سمجھ آئے گی کیا جی جی جی جی جی جی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 بیان کثرت کے لیے حدیث والے نہیں دوسری حدیث پاک نہیں ملا علی کاری صاحب نے لکھی میرے خدشہ پہلی حدیث پاک حدیث پاک پاکی جاہل وہ کنزمال ساتھ لگتے ہو رہا ہے ملا علی کاری سرکار بزرگوں سے لکھا ہے میرا ہے لگی ہاضا ہلو ہاضل محل جی اس محل کا یہ حال ہے ہلو ہاضا محل المحل محل ہاضل محل تیرہ بیڑا